يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما علدتم قد بدت البغضاء من نفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط اے ایمان والوں تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سیوا اور کسی کو نہ بناو تم نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگ تو تمہاری تباہی میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتے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 کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو بخوبی جانتے ہیں تم کو اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں تم اگر صبر اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر یعنی فریب تم کو نقصان نہ دے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمالوں کا احاطہ کر رکھا ہے سامعین ابنائتوں کی تفسیر سماعت کیجیے کافر مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو کافروں اور منافقوں کی دوستی اور ہم راضی سے روکتے ہیں کہ یہ تو تمہارے دشمن ہیں ان کی چکنی چپڑی باتوں میں بہل نہ جانا اور ان کے مکر کے پھندے میں پھنس نہ جانا ورنہ موقع پا کر یہ تم کو سخت ضرر پہنچائیں گے اور اپنی باطنی عداوت نکالیں گے تم انہیں اپنا رازدار ہرگز نہ سمجھنا راز کی باتیں ان کے کانوں تک ہرگز نہ پہنچانا بکانا کہتے ہیں انسان کے رازدار دوست کو اور من دونک سے مراد اہل اسلام کے سوا تمام فرقے ہیں بخاری وغیرہ میں حدیث ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جس نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور جس خلیفہ کو مقرر کیا اس کے لیے دو بطانہ مقرر کیے ایک تو بھلائی کی بات سمجھانے والا اور اس پر رغبت دینے والا دوسرا برائی کی رہبری کرنے والا اور اس پر آمدہ کرنے والا بس پھر اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یہاں پر ہیرا کا ایک شخص بڑا اچھا لکھنے والا اور بہت اچھے حافظ والا ہے آپ اسے اپنا محرر اور منشی مقرر کر لیں آپ نے فرمایا پھر تو میں غیر مؤمن کو بتانا بنا لوں گا جو اللہ نے منع کیا ہے اس واقعے کو اور اس آیت کو سامنے میں رکھ کر ذہن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ذمی کفار کو بھی ایسے کاموں میں نہ لگانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ مخالفین کو مسلمانوں کے پوشیدہ ارادوں سے واقف کر دے اور ان کے دشمنوں کو ان سے ہوشیار کر دے کیونکہ ان کی تو چاہت ہی مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی ہوتی ہے اظہر ابنِ راشد کہتے ہیں کہ لوگ انس رد اللہ عنہ سے حدیث سنتے تھے اگر کسی حدیث کا مطلب سمجھ میں نہ آتا تو حسن بصور رحیم اللہ سے جا کر, مطلب کر لیتے تھے اظہر ابنِنِنِن راشد کہتے ہیں کہ لوگ انس ردی اللہ سے حدیث سنتے تھے اگر کسی حدیث کا مطلب سمجھ میں نہ آتا تو حسن بصور رحیم اللہ سے جا کر مطلب حل کر لیتے تھے ایک دن انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ مشرکوں کی آگ سے روشنی طلب نہ کرو اور اپنی انگوٹھی میں عربی نقش نہ کرو اس حدیث کا ٹھیک مطلب غالباً یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی خط میں اپنی انگوٹھیوں پر نقش نہ کراؤ چنانچہ اور حدیث میں صاف ممانیات موجود ہیں یہ اس لیے تھا کہ رسول اللہ کی مہر کے ساتھ مشابہت نہ ہو اور اول جملے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کی بستی کے پاس نہ رہو ان کے پڑوس سے دور رہو ان کے شہروں سے ہجرت کر جاؤ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان یہود و نصارہ کفار و مشرقین کی باتوں سے بھی ان کی عداوت ٹپک رہی ہے ان کے چہروں سے بھی قیافہ شناس ان کی باطنی خباستوں کو معلوم کر سکتا ہے پھر جو ان کے دلوں میں تباہ کن شرارتیں ہیں وہ تو تم سے وقفی ہیں لیکن ہم نے تو صاف صاف بیان کر دیا ہے اقل مند لوگ ایسے مکاروں کی مکاری میں نہیں آتے پھر آگے فرما دیا دیکھو کتنی کمزوری کی بات ہے کہ تم ان سے محبت رکھو اور وہ تم کو نہ چاہیں تمہارا ایمان کل کتاب پر ہو اور یہ شک و شبے میں ہی پڑے ہوئے ہیں ان کی کتاب کو تم مانو لیکن یہ تمہاری کتاب کا انکار کریں تو چاہیے یہ تھا کہ خود تم انہیں کڑی نظروں سے دیکھتے لیکن برخلاف اس کے یہ تمہاری عداوت کی آگ میں جل رہے ہیں سامنے ہو جائے تو اپنی ایمانداری کی داستان بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں لیکن جب ذرا الگ ہوتے ہیں تو غیز و غذب سے جلن اور حسد سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں بس مسلمانوں کو بھی ان کی ظاہر داری پر خوش نہ ہونا چاہیے یہ گو جلتے جھلستے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو ترقی ہی دیتے رہیں گے یہ دن رات ہر حیثیت میں بڑھتے ہی رہیں گے گو وہ مارے غصے کے مر جائیں اللہ ان کے دلوں کے بھیدوں سے بخوبی واقف ہے ان کے تمام منصوبوں پر خاک پڑے گی یہ اپنی شرارتوں میں کامیاب نہ ہو سکیں گے اپنی چاہت کے خلاف مسلمانوں کی دن دنی ترقی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی انہیں نعمتوں والی جنت میں پائیں گے برخلاف ان کے یہ خود یہاں بھی رسوا ہوں گے اور وہاں بھی جہنڈم کا ایندھن بنیں گے ان کی شدید دشمنی کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ جہاں تم کو اے مسلمانوں کوئی نفع پہنچا اور یہ کلیجا مسوسنے لگے اور اگر اللہ نہ کرے تم کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو ان کی بانچیں کھل گئیں بغلے بجانے اور خوشیاں منانے لگے اگر اللہ کی طرف سے مؤمنوں کی مدد ہوئی یہ کفار پر غالب آئے انہیں غنیمت کا مال ملا یہ تعداد میں بڑھ گئے تو نتیجے میں وہ کفار جل بج گئے اور اگر مسلمانوں پر تنگی آ گئی یا دشمنوں میں گھر گئے تو ان کفار کے ہاں عید منائی جانے لگی اب اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ان شریروں کی شرارت اور ان بد بختوں کے مکر سے اگر نجات چاہتے ہو تو صبر و تقوی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ خود تمہارے دشمنوں کو گھیر لے گا کسی بھلائی کے حاصل کرنے کسی برائی سے بچنے کی کسی میں طاقت نہیں جو اللہ چاہتے ہیں ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتے نہیں ہو سکتا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہیں اسی مناسبت سے اب جنگ احد کا ذکر شروع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کے صبر و تحمل کا بیان ہے اور جس میں اللہ کی آزمائش کا پورا نقشہ ہے اور جس میں مؤمن و منافق کی ظاہر تمیز ہے سامعین اگلی چار آیتوں میں اب جنگ احد کا تذکرہ سماعت کریں